اس کے نام کے بارے میں معروف علماء مفسرین نے لکھا ہے جہاں بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا اس کو وہاں کا علاقہ سرسبز شاداب ہو جاتا ارد گرد پودے وغیرہ نکل آتے معجزات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے مفتاج ہیں کہتے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو گئی مسل سلاد کیا میں کہا ہم سے ملنے آئے ہیں حدیث میں ہے ہیں علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم بخاری کی روایت میں اور کتابوں میں ہیں وعلیکم السلام احمد اللہ وبرکات من ان کا کون ہو کہاں موسا کہاں موسا بنی اسرائیل بن اسرائیل کا موسا کہا نام کہا کیسے یہاں آنا ہوا کہا اس طرح میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں اس نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے پالآم نقل انتما یا سبرا نہیں آپ طاقت رکھتے میرے ساتھ علم سیکھنے کے جو بات آپ نے کی ہے نا آپ طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کا وقع تصبرو کس طرح تم صبر کرو گے علام عالم تو خبر اس چیز پر جو احاطہ نہیں کیا گیا ہے اپنے علم کے اعتبار سے وہ علم جو میں آپ کو سکھاؤں گا جو باتیں ہوگی اس پر آپ کا مسئلہ کیسا ہوگا جبکہ اس کا آپ کو علم نہیں ہوگا بات ایسے واقعات پیش آئیں گے پھر کیا کرو گے سبر کیسے کرو گے تو مشکل کام ہے نا ایک کام ہو رہا ہے اور آپ کے ظاہری اسباب کے خلاف ہو رہے تو آپ کیسے سبر کریں گے مسالت السلام نے فرمایا ان شاء اللہ قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا میں نہیں نہ فرمانی کروں گا آپ کے حکم کی آپ نے جو کو مجھے دیا ہے وہ میں اسی طرح مانوں گا اس میں میں حکم ادوری نہیں کروں گا قالا فرمایا السلام نے میرا پیروی کرنا چاہتا ہے فلاں تو مت سوال کرنا مجھ سے ان کسی چیز کے بارے میں خطا عہدہ لگا یہاں تک کہ میں بیان کروں تجھے من ہو ذکر اس میں سے کچھ اس میں سے کوئی بات میں کہوں گا تو ٹھیک ہے लेकिन سنو لیکن سوالات آپ نہیں کریں گے بس یہ بہت بڑا شرط لگایا کیونکہ کسی پر یہ شرط لگانا کہ کام ہو اجیبا ناچنا اور اس پر سوال نہیں کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اور خاص کر ایسے آدمی پر کہ وہ برائی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں ایک مکے کے ساتھ برائی کو ختم کرنے کی درپے ہوتے ہیں تو یہ تو بہت مشکل کام ہے کیسے سفر کرے گا وہ باہر کیف اس سے ثابت ہوتا ہے علم کتنا قیمتی نعمت ہے اس کے لیے سفر کرنا اس کے لیے محنت کرنا اس کے لیے استاذوں کے شرائط تسلیم کرنا اور ان کے لیے ایسے شرائط ماننا جو بظاہر اس کے لیے اس کو پورا کرنا مشکل نظر آتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے ان شرائط کو قبول کرتا ہے باہر کیف اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی اس شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں دونوں کا اتفاق ہو گیا فن تو ہو چل پڑے دونوں اب تیسرا ساتھی کہاں گیا قرآن کریم کا طریقہ کار یہ کہ وہ مقصود کے بعد جو امت کے لیے مقصود ہے اس کو بیان کر دیں جو مقصود کے بعد تھی وہاں تک اس کو لے آئے کہ دو ساتھی سفر میں ہونا چاہیے اکیلا سفر نہیں کرو مثال السلات والسلام کو فضل علیہ السلام کے ساتھ ملایا اور ملانے کے بعد بس اب یہ دو ساتھی ہو گئے اس کا تذکرہ وہاں روک دیا کیا بنا اس کا کہاں چلے گئے وہ قرآن خاموش ہے اب ان دونوں کے بات کا جو اصل مقصود ہے اس کا ذکر کرنا ہے فن چل پڑے وہ دونوں حت یہاں تک ادارہ کے با سوار ہو گئے وہ دونوں پھر سفینت کشتی میں خرا کہاں شگ کر دیا مانا توڑ دیا تختہ اس کشتی کا کس نے کہا تا کو کو تاکہ غرق کر دے اس کے مسافرین کو جو سفر کرنے والے ہیں وہ تو غرق ہو جائیں گے لقت تو آیا ہے کیسے کام پر امرا جو کہ انتہائی ناشنا کام ناک کام یہ کیسا آپ نے کیا ایک تو اس نے ہم کو بغیر کرایہ کا کرایہ لیے بغیر سمندر پار کر دیا یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کشتی والے ان کو جانتے ہوں فضر علیہ السلام کو یہ داعی ہے دعوت کے لیے گھومتا پھرتا ہے علاقے میں کبھی ایک بستی میں جاتے ہیں کبھی دوسری بستی میں جاتے ہیں تو وہ جان رہے تھے ان کو اس لیے انہوں نے اس سے کرایہ نہیں دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کشتی جو تھی وہ معاہدین کی تھی توحید و سنت والے لوگ تھے غریب تھے مسکین کا اطلاق قرآن نے ان پر کیا ہے تو اپنے مزدوری اسے کشتی سے کر رہ, کروا رہے تھے کر رہے تھے تو اس سے علماء نے استدال کیا ہے کہ یہ حق بنتا ہے ان لوگوں کا جو توحید و سنت کو مانتے ہیں کہ وہ دین کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرے اب ان سے کرایہ نہیں لیا یہ ان کا احسان تھا اور دعوت کے کام میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا کہ چلو ہم ہاں ان سے کرایہ لیے بغیر ان کو پار کر دیتے ہیں لیکن مسان سلاۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھا کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں دیا فضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ بھی توڑ دیا تو اس پر وہ صبر نہ کر سکے آخر بول پڑے اور کہا کہ آپ نے تو کشتی کو توڑا ہے اس میں شگاب پیدا کیا ہے طریقے سے تو اس میں پانی اندر داخل ہو کر لوگ ڈوب جائیں گے یہ کہا تھا انتیاں لن یہ صبر ہرگز طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ سفر کرنے کا میں نے تجھے کہا تھا کہ آپ سفر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے لا تو آخذ نہیں مواوضہ نہ کرنا میرا بیمار اصری اس کی وجہ سے جو میں بھول گیا ہوں اللہ نہیں اور مت ڈالنا مجھ پر من میرے کام میں اسرام تنگی مجھ پر گہرا مت کرو گہرا مجھے تنگ مت کرنا میں نے سوال کیا یہ میرا غلطی ہے میں بھول گیا تھا مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیا تو مجھ پر درگزار کرو کیونکہ میرا جو معاملہ ہے وہ ہے تیرا علم پڑے آیا ہاں تک قتل قتلام نے, علیہ نے بغیر بغیر کسی نفس کے مانا بغیر تحقیق کے اپنے ایک بندے کو قتل کیا لکت یقیناً تم نے نہایت برا کام کیا ہے ایسے کام کا تم نے ارتکاب کیا ہے جو انتہائی برا کام ہے بے گناہ قتل اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ بالغ تھا ایک قول یہ اس لیے کہ اس کے لیے لفظ ذکیہ استعمال ہوا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تو گناہ کے اطلاق ویسے بھی نہیں ہوتے بڑا تھا بڑا ہونے کے باوجود ان کے گناہ کا کام معروف ہو گیا تھا اس لیے خضر علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو قتل کر دیا اور نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے کا خلیفہ ہے نا تو ایسے شخص کو قتل کر سکتا ہے اور خاص طور پر جب اس کو اللہ کی وحی دی کہ اس کو قتل کرو جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس اعتبار سے بعض نے کہا کہ نہیں یہ عمر کے لحاظ سے تو کم تھا لیکن عقل سمجھ کے اعتبار سے یہ بالغ تھا تو اس وقت عمر کے اعتبار سے شرعی احکام کا اطلاق نہیں ہوتا تھا بلکہ عقل کے اعتبار سے ہوتا تھا اس لیے عقل اس کا کامل تھا اور عمر اس کا کم تھا باوجود اس کے اس کو سزا دے دی اس نے کالا فرمایا علم کا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا اتنا قلم یا صبر ہر غذا طاقت نہیں رکھ سکیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کا کالا فرمائے مصل تو تھا اگر میں نے آپ سے سوال کیا انشین کسی چیز کے بارے میں بادھا اس کے بعد فلا تو سوکھ تو ساتھ نہ رکھنا مجھے قد بلک تھا یقیناً پہنچ گئے تم مل نے میرے طرف سے ازرا عذر کو تیسری بات آئے گی نا دو دفعہ تو مسئلہ ہو گیا اب تیسری بار اگر میں اس سے مخالفت کر لوں گا تو میرے طرف سے اب عذر مکمل ہے پھر اگر آپ مجھے اپنے ساتھی ہونے سے ہٹا لیتے ہیں اور ساتھ نہیں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں بخاری شریف کے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش علیہ السلام صبر کرتے نہ معلوم اور کتنے فوائد مل جاتے کئی نکات اور مل جاتے علم کے لیکن وہ صبر نہ کر سکے فن تو القام پر چل پڑے وہ دونوں حت ہاں تک جا جب آئے وہ دونوں اہلقر یتین ایک بستی کے اہل کے پاس است کھانا طلب کیا ان دونوں نے اس کے رہنے والوں سے فعباو. انہوں نے انکار کیا مہمان نوازی سے انکار کیا ہم کے مہمان نوازی کرتے ان دونوں کے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام سلام کو یہ بستی والے لوگ جانتے تھے کہ یہ توحید پھیلانے والا ہے سنت پھیلانے والا ہے اور بستی والے اللہ کے نافرمان تھے تو وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے ان کو کانا نہیں دیا ہوتے نا توحید و سنت والوں کے ساتھ دشمنی دشمنی کی بنیاد پر کہنے سے انکار کیا قریب تھی فاقا مہوس کھڑا کر دیا اس دیوار کو سیدھا فضر علیہ السلام نے کالا فرمائے تھا اگر تو چاہتا لت تستا تو لے لیتا علیہ عجلہ اس کے اوپر مزدوری مانا یہ کہ ایک بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا یہ ہمارے ساتھ ان کی زیادتی دیکھو یہ کہ جب آپ کاریگر ہیں دیوار کے تو دیوار کے کاریگری سے پہلے ان کے ساتھ لگا دیں کہ بھائی دیوار میں ٹھیک کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ ہے ہمیں کم از کم کھانا تو کھلاؤ کتنا پیسے تو لے لیتے کہ کھانا کھا لیتے خضرسلات و السلام نے فرمایا بینی بینی یہ ہے میرے تیرے درمیان جدائی مانا اب جدائی ہوگی تیسری بات مکمل ہوگی گئی سونم قریب میں تجھے خبر دوں گا حقیقت کا ماں بو جو لم تستا علیہ صبر جس پر آپ صبر نہ کر سکیں میں اس کی حقیقت بیان کروں گا تویل بانا تفسیر اس کی تفسیر ابھی آپ کو بتاؤں گا مسئلہ کیا تھا میں اس کو ایب بنا دوں جو پکڑتا تھا کل سفین ہر کشتی ثابت غصبہ زبردستی کے ساتھ کشتی تو یہ بھی تھی تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر اس کشتی کو وہ زبردستی پکڑ لیتے تھے جو ثابت سلامت جس میں عیب وہ عیب والے کو چھوڑ دیتے تھے تو میں نے یہ چاہا کہ ایک تختے کے ٹوٹ جانے سے باقی کشتی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ایب دار ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے چنگل سے یہ کشتی نکل جائے گی اس میں علماء نے استقبال کیا ہے کہ مسکین کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس اپنے مزدوری کے لیے سواری بھی ہے گھر بار بھی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں تو مسکین آدمی کا اطلاق اس پر ہوا سمندر میں وہ کشتی چلاتا ہے محنت مشقت کر کے بچوں کے لیے روزی لاتا ہے اس کے باوجود اس کو مسکین کہا گیا وہ امل غلام ہو اور وہ جو لڑکا تھا فقانا بواہوں اس کے ماں باپ نے ایمان والے فقشین فضم ڈر گئے کہ امادہ کر دیں گے ان دونوں کو توانقر سرکشی اور قفر میں کیونکہ ماں باپ اولاد کی محبت میں آ کر وہ اللہ کی بغاوت کر جاتے ہیں کتنے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اولاد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کہتے بیٹھے ناراض ہوتے ہیں اور بیٹیوں نے کہا بیٹھوں نے کہا ہاں ٹی وی لے کر آؤ چلو ٹی وی لے آئے ٹی وی کے مریض بناتے دیتے سارے گھر والوں کو ایک بیٹا یا ایک بیٹی اور ایسے بہانے لوگ بناتے ہیں نا کہ ہاشا وکلّا کتے پھر میرے بچے ہیں اور وہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم نے کہا دوسرے کو گھروں میں کیوں جائے اس کے لیے گھر میں ہی ٹی وی لے آتے ہیں اب وہ تیرا بچہ یا تیرے بچے کچھ اور چیز کے بھی مطالبات کریں گے تو پھر کہیں گے اور گھروں میں کیوں جائیں گھر میں لے آتے کون کون سی چیز لاؤ گے فہاشی اور کی ماں باپ جو ہیں اولاد کی وجہ سے بےدنی کی طرف کیسے جاتے ہیں اس لیے یہ ہمارے سب کے لیے نقطہ ہے قرآن نے ویسے نہیں کہا اتنا مَا مام حکم اولاد فتنا اور ویسے نہیں کہا ادوب الحمد تمہارے دشمن ہے وہ فتنا ہے تمہارے دشمن ہے تم کو اللہ کے دین سے پھیر دیں گے یہاں پر اس نے فرمایا کہ فاردنا فسم نے ارادہ کیا ایوب کہ بدلے میں دے دے گا رب ہما ان دونوں کے رب ان کو خیر امن ہو بہتر بیٹا اس سے زکا تن پاکزگی کے اعتبار سے وہ اقربا اور بہت ہی قریب ہو شفقت میں شفقت والا بیٹا ہو پاک بیٹا ہو کیونکہ دو صفات ہیں نا ایک تو اللہ کے ساتھ وہ پاک ہو مانا زکیہ مشرق نہ ہو بدتی کافر نہ ہو اور دوسرا یہ کہ صرف دنداری اس کی اپنے حد تک نہ ہو ماں باپ کے ساتھ بھی شفیق اور مہربان ہو حقوق اللہ حقوق العباد دونوں اس میں برابر ہو اور اعلی انداز میں ہو یہ تو ہوا دوسرا لڑکے کے قتل کرنے کا مسئلہ وہ امل جیدار اور وہ جو دیوار تھی فقان وہ تھے دو لڑکوں کے صالح تھا, تھا فوت ہو چکا ہے یہ دونوں یتیم بچے رہ گئے ہیں فاراد ارب کا تیر نے ایب لغا کہ پہنچے وہ دونوں اشد اپنے جوانے کو وہ تخرجات نکالے اپنے خزانے کو رحمتا من رحمت یہ میرا بانی تیرے رب کی جانب سے ہیں وہ ماں فعال کیا یہ کام میں نے ان امری اپنے رائے سے پھر کس سے کیا اللہ کی وحی سے دار کا تعویل یہ ہے تحقیق تفسیر ماں اس چیز کے لم تس اعلی حساب جس کی تم طاقت نہیں رکھتے تھے اس میں کئی نکات ہے نا ایک یہ مسئلہ کہ ایک شخص کے پاس علم ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے نبی ہے دونوں مصعل بھی نبی خضر علیہ السلام بھی نبی لیکن جو بات مصعلیہ السلام کو معلوم ہے وہ خزر علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے جو مصعل السلام کو معلوم ہے جو خضر علیہ السلام کو معلوم ہے وہ مصعل السلام کو معلوم نہیں ہے اب آپ یہاں دیکھیں ایک کی طرف وہی ہو رہی ہے جبری روین وہی لا رہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے اس لڑکے کو قتل کرو اس دیوار کو بناؤ تو یہ مسئلہ اس میں ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو بہت سارے دروس پر مشتمل کیا ہے بہت سارے فوائد پر کہ اللہ رب العالمین ان نبیوں کے کام ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ علم کے سیکھنے میں میرے محتاج دنیا کے امور میں میرے محتاط ان کو بھوک لگنا یہ میرے محتاج ہے ان کو روزی کے لیے تلاش میرے نعمت کو تلاش کرنا یہ میرے محتاج کیونکہ اس صورت کاف کے اندر مشرقین کے عقائد کا اللہ نے رد کیا ہے نا یہ ان کے شبہات کے جوابات ہے مساء علیہ السلام نے ایسے کام کیا ذوالقرنین نے ایسے کام کیا اور یہ خضر علیہ السلام نے ایسے کام کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں الحیت کے صفات ہیں اور یہ مددگار ہو سکتے اللہ نے جواب دیا نہیں یہ باطل نظریہ ہے یہ تو ہر اعتبار سے میرے محتاج ہے رزق کے لیے میرے محتاج ہے علم کے لیے میرے محتاج ہے میرے حکم ماننے میں میرے محتاج ہے یہ تو محتاج ہی محتاج اور یہاں پر ان لوگوں کا کردار ان پر رد جو کہتے ہیں حضر اللہ سلاۃسلام کے پاس علم ہے علم اس سے استثال کرتے ہیں علم کا ایک اصطلاح صوفیوں نے ایجاد کیا ہے کہ وہ علم سینا بسینا منتقل ہوتا ہے وہ درس تدریس سے نہیں ہوتے جبکہ ایسا کوئی علم دنیا میں نہیں ہے علم اللہ تعالی اسمان سے اتارتا ہے اور نبیوں پر اس کا نزول ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام اس کو آگے پھیلاتے ہیں علم لدنی کا کوئی قانون اور کوئی قاعدہ شریعت میں اسے اعتبار سے نہیں کہ یہ کوئی خاص علم ہے اور صوفیوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے اور بولا ہے علم ظاہر اور علم بات اور اس کے لیے ان سے استدلال کیا ہے لیکن یہ باطل طریقہ ہے اس لیے کہ مسالت بھی نبی خضر علیہ السلام بھی نبی ہے دونوں کو وحی ہو رہی ہے اور دلائل سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم پر معمور کیا ہے اور تجھے بھی ایک علم پر معمور کیا ہے جو علم مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا جو تجھے دیا مجھے نہیں دیا حدیث یہ مسئلہ ثابت ہے یہاں ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے ان کے سرکشیوں سے اپنے نے آپ کو بچائے سرکش اولاد کہ وہ ہم کو بے دین نہ بنا رہے اللہ کے دوستی کو اولاد کی دوستی پر مقدم رکھیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس یہ بھی ہے کہ نیکی معمولی چیز نہیں ہے نیکی کا اتنا بڑا اثر ہے کہ نیکی کا کرنے والا خود دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس نیک عمل کا اثر اس کے اولاد میں بھی جاری ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وکان ابو ہم ان دو یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ صالح تھا اس کے صالح اعمال کا اللہ نے لاز رکھا اور اپنے اس کے دونوں بیٹوں بیٹو کے دیوار بنانے کے لیے اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا اتنا نیکیوں کا بڑا تاثر ہوتا ہے کہ دو نبی جا کر کے اس کے دیوار لگاتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں کم ہوتے ہیں اب یہ صالح لوگوں کا گرانہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اس بستی میں یتیم کے مال لوٹنے والے بہت ہیں جس طرح ہمارے بستیوں میں بہت ہیں میت کے بعد مولوی اور پیر جمع ہوتے ہیں اور اس مرنے والے کے مال پر قرآن خانیاں اور جمعراتیں اور چالیسویں چیلم اور سالگرہ وہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ یتیموں کا مال ہوتا اس کا کانا حرام ہوتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اس بستی میں یتیموں کا یہ گر گویا دیندار گرانا اس کی حفاظت ضروری تھی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمی دیندار لوگوں کے مال کا حفاظت کرتا ہے نبیوں کے ذریعے سے اس کی مال کا حفاظت کیا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یتیمی کب تک ہے جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے بالغ ہو گیا آپ اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا جوانی کو پہنچ چکا ہے اس کے اندر بہت ساری نکات ہے جتنا انسان اس میں غور کرتا ہے اتنا اس کے اندر اللہ کے توحید کے اللہ کے عظمت کے باتیں اس میں نمایاں ہوتی ہے کیونکہ قرآن کریم کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے یہ تو سارے عبرت کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے اس میں اور اس کے اندر بہت سارے علوم ہوتے ہیں فرمایا سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالفرمین کے بارے میں قل آپ فرما دیجئے ذکرہ ان قریب میں پڑھوں گا اس کے بارے میں تجھ پر کچھ ذکر ذلکرن کے بارے میں ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام السلام کے ساتھ ایک ساتھ قواب کیا ہے دل اس کے دور میں یہ گزرا ہے اس کا ایک نام ذلخرن کے نام سے معروف ہے ایک اسکندر جس کو سکندر بھی کہتے ہیں اسکندر بھی کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے بادشاہ اپنے دور کا عظیم بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا سلطنت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اور ظالموں کیڑی اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا ظالموں کو دبایا دنیا میں اور دین کو پہلایا دنیا کے مختلف حصوں میں اس نے تفریح کی ہے سیر کیا ہے مختلف علاقوں میں گیا ہے اور وہاں پر دین کا کام کیا دین کو پھیلایا ہے اللہ رب العالمین نے خضر علیہ سلاۃ والسلام کے واقعہ کے بعد اس کا واقعہ نقل کیا ہے اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خضر علیہ سلاۃسلام کے دور میں یہ موجود تھا بادشاہ تھا اور خضر علیہ اللہۃسلام اس کا وزیر بھی رہ چکا ہے وزیر تھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم نے داؤد علیہ سلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھا ہے قرت بقارہ میں کہ وہ کے فوج میں ہے اور بعد میں اللہ تعالی نے اس کو نبوت سے نوازا ہے ایک سپاہی کی صورت میں فوج میں موجود ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے واقعہ کو ذکر کیا ان یقیناً ہم نے قدرت دے جی دی ان کو فی زمین میں ہے زمین میں وہ آتے دیا تھا ہم نے ان کو ہر قسم کا ساد و سامان بہت بڑا بادشاہ تھا فوج افرادی قوت اور مال دولت سے ہم نے ان کو مالا مال کیا تھا پس پیچھے لگا رہا وہ اپنے راہ کے اپنے جہاد اپنے دعوت کے پیچھے لگا رہا اپنے مال کو لے کر اپنے قوت کو لے کر اللہ کے دین پر صرف کر رہا تھا حتی یہاں تک اضافہ لگا جب پہنچ گئے وہ مغرب الشم سے غروب ہونے کی جگہ سورج کے پایا اس کو تغرب جو غروب ہو رہا تھا چشمے میں ہم کی چڑھ گئی وہ وجہ کوما پایا اس کے نزدیک قوم کو کل نام نکاح یا تو آپ ان کو سزا دے یا ان میں کوئی اچھا راستہ اختیار کر لے اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ سورج کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہ کچڑ کے اندر ڈوب رہا تھا کیونکہ سورج کے انتہا اور ابتدا یہ کسی نے نہیں دیکھا ہے اللہ کو بتائیں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس سے آگے آباد زمین نہیں تھی جہاں تک یہ پہنچا ہے ابھی بھی آپ یہ کراچی کے ساحل پہ کھڑے ہو جاؤ جب سورج گروب ہوئے گا آپ کوئی محسوس ہوگا کوئی سمندر میں گر گیا ہے کیونکہ آگے ہمیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی سمندر نظر آتے تو اسی طرح یہاں بھی اللہ کے کلام کا ترتیب ہے تو اس قوم کے بارے میں اللہ تعالی ان کو بتایا کہ آپ کو اختیار ہے ان کو سزا دیتے ہیں یا ان کو اچھا تربیت دیتے ہیں کارا فرمایا منظلم وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے عن قریب ہم ان کو عذاب دیں گے سما یورا سما یوردو ہی پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کے طرف فیوہ دبو عذاب نکرا وہ ان کو عذاب دے گا عذاب سخت مانے کہ دنیا میں یہ قانون ہے نا ایمان کا اسلام کا اب لوگ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے نہیں اسلامی سزائی نہیں ہوگی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ٹانگے نہیں کاٹی جائے گی سمسار نہیں کیا جائے گا رجب نہیں کیا جائے گا کوڑے نہیں لگائے جائیں گے اللہ فرماتے کیوں نہیں لگائے جائیں گے ذلقر نے لگائے ہیں سزائی دی جی ہے کہاں کے کہ جو ظالم ہوگا دنیا میں ہم ان کو سزا دیں گے پھر وہ پلٹ کر جائے گا اللہ کے پاس کفر شرک پر گیا تو وہاں پر بھی سزا دنیاوی سزائے بھی ہیں اخروی سزائے بھی ہیں وہ اما منسوح <اسْوَالِحَن> اور وہ جنہوں نے اعمال اور نیک کیے فلح جزا ان کے لیے بدلہ ہے الخشنا بہتر وسنقول امر نایوسرام انقریب ان قریب ہم ان کے بارے میں حکم دیں گے آسانی کا مانا دیندار لوگوں کے ساتھ نرمی اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ سختی یہ شروع سے اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب بدماشوں کو نہیں کیا جائے گا تو معاشرے میں امن نہیں ہوگا بدماشوں پر سختی کرنی پڑے گی تب جا کر معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے دوبارہ سے وہاں سے پلٹ کر اپنا سفر جاری رکھا ہے جب پہنچ گیا مت سے سورج کے تلو ہونے کے جگہ کو وجہ پایا سورج کو تتو جو درو ہو رہا تھا पर, قوم پر لم نہ جان بنایا ہم نے یہ پہنچا کہ آگے کوئی آبادی نہیں ہے سورج نکلتا ہے تو اس قوم پر اس کا شوائیں داخل ہوتی ہے اور اس قوم کا کوئی آباد مکانات یہ بھی نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ وحشیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے جس طرح جانور ہوتے ہیں یہاں تک کہ لباس بھی استعمال نہیں کرتے تھے تھے انسان بڑے بڑے غار اپنے لیے بنائے ہوتے غاروں میں گستے تھے اور اس میں رہتے تھے زلکرن وہاں پہنچ گئے کدال کا اس طرح وقت آختنا یقیناً ہم نے گیر لیے تھا بے معاسات اس کے لدے یہ کھوبرا جو اس کے پاس جو کچھ اس کے پاس تھی کھوبرا علم کے اعتبار سے مانا ذلکرن ہم نے ان کو سب کچھ دیا تھا نا وہ تو میرا بندہ تھا اور جو اس کے پاس علم تھا وہ ہم نے اپنے علم سے ان کو جو باتیں سمجھائی تھی اور اس کے جو بے کارنامے تھے وہ ہمارے علم کے احاطے میں تھی تم مات باں پھر وہ پیچھے لگا رہا ایک راہ کے معنی ایک مشن کے کہ دین کو دنیا میں پھیلانا ہے اور امن کو دنیا میں قائم کرنا ہے دنیا سے فساد کو ختم کرنا ہے توحید کو عام کرنا ہے شرک کو مٹانا ہے یہ اس کا مشن تھا اسی کے پیچھے لگا رہا حق یہاں تک اضافہ لگا جب پہنچ گیا وہ بہ نسبت نے دو دیواروں کے پاس وہی پایا ان دونوں قوموں کے ماں سوا قومن ایک اور قوم کو لایا کام قریب نہیں دیکھے وہ اس کے بعد کو جانتے اب یہ تیسرا قوم ہے ایک ایسا قوم کو پایا جو بڑے بڑے دو پہاڑ ہے اس کو صدین کہا اس کے بیچ میں وہ رہ رہے ہیں نا مقرر کرے ہم آپ کے لیے کچھ پیسے مال دولت اس شرط پر اعلی انت جالا بھائی نام اب نقصان کہ تم بناؤ ہمارے ان کے درمیان ایک بند ایک بند بناؤ دیوار بناؤ ان سے ہم کو چھٹکارا دے دو مانا تمہیں اللہ نے قوت دی ہے طاقت دی ہے ہم تمہارے ساتھ مالی تعاون کر لیتے ہیں ہمارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک بندش پیدا کرو تاکہ ان کے فساد سے ہم بچ جائیں کال عمل کرن نے ماں مکنی پی جو قدرت دی ہے مجھے ربی میرے رب میرے خیر ان وہ بہتر ہے میرے پاس مال دولت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے ہاں افرادی مدد میرے ساتھ کرو میرے امداد کرو قوت کے ساتھ اجال بہن کم بہن ردما بنا لیتے ہم تے تمہارے اور ان کے درمیان میں مضبوط دیوار سدا تہوار ایک ہوتے ردما مضبوط دیوار آ تو نہیں ز برل حدیث, لے آ میرے پاس لوہے کے کی ٹکڑے کیا مطلب لوہے کے ٹکڑے جس طرح ہم بلاک بناتے ہیں نا بلاک اس طرح لوہے کے بلاک ٹکڑوں کے شکل میں ہت آ یہاں تک اداسا بے بین صدفے نہیں. جب برابر کر دے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جب ان دونوں کے درمیان میں دیوار کو ان کے سروں تک پہنچایا میں جب پہنچایا دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے سروں کو کار کہنے لگا انفو اس کو پھو کو مارا گرم کرو اس دیوار کو جو لوہے کا دیوار ہے اس کے لیے انہوں نے انتظام کیا دیوار کو لوہے کو لال کرنے کے لیے گرم کرنے کے لیے جس طرح ہوتا ہے نا بٹھیوں کا انتظام دور سے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ان کی لکڑیوں کو جلا کر اور دیوار کو لال کر دیا ایک ترتیب ہے وہ بلاک والے بلاک لگاتے ہیں نا اس کے درمیان میں کھانا چھوڑ دے معمولی تاکہ اس کے اندر سمٹ اتر جائے اب اس ترتیب سے وہ دیوار بنا رہے ہیں کہ بلاکوں کو رکھ رہے لوہے کے بلاکوں کو اور پھر اس کے اوپر آگ جلاتے ہیں آگ جلانے کے بعد جب وہ لال ہو جائیں تو اس کے اوپر پگلہ ہوا گرم تانبا ڈالتا ہے وہ تانبا ان کے گستا ہے دونوں بلاکوں کے خانوں میں جس طرح سمٹ گستے ہیں نارا یہاں تک جب بنا دیا اس کو آگ مانا گرم کیا کالا کہنے لگا لیا میرے پاس افرغ ہے کترا کہ ڈال میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا جب یہ سسٹم کیا اور دیوار کو مکمل کیا تو گویا پورا دیوار ایک تانبا اور لوہے کا ٹکڑا بن گیا فرمایا پمس تتوا ہو وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اس پر چڑھنے کی اس میں کوئی قدم جمانے کی جگہ ہی نہیں ہے طاقت نہیں رکھتے ظہور کرنے کی صورت حدیب میں الفاظ ہے نا ول والآخر والظاہر اللہ کے لیے صفت آیا ہے ظاہر معنی سب سے اوپر اب اس دیوار کے اوپر سے وہ گزر نہیں سکتے ہیں فمستتا یا نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ چڑھائی چڑھے اس کے اوپر فمست لَهُ نہ قبا اور نہیں طاقت رکھتے اس میں سوراخ کرنے کی حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلط والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ جو جوج ہے یہ نکلیں گے اس دیوار کو وہ سوراخ کر رہے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام نے اشارہ بتایا کہ اتنا معمولی سوراخ اس میں کر چکے ہیں تو جب وہ یہ قریب قیامت قرب کا دور آ جائے گا تو اللہ ان کو اس دیوار توڑنے کا توفیق دے گا دیوار توڑ کر وہ نکلیں گے لیکن ابھی تک کوئی صحیح تاریخ کے اعتبار سے کوئی صحیح مستند بات تاریخ والوں نے جب لکھا ہے کہ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے اس دیوار کو ڈونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے یہ دیوار ہے کہاں اور یہ قوم کہاں کیسے آباد ہے بڑے بڑے دنیا کے لوگ ہیں اس وقت نا امریکہ فرانس برطانیہ وہ ساری دنیا کی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں لیکن ایسے ایسے سمندر ہیں کہ آپ کو پتا ابھی بھی جہاز گر جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے ڈوننے سے قاصر ہوتے ہیں بس گئے تو گئے لوگ اس میں ویسے جھوٹ بول لیتے ہیں کہ ہم کو تختی مل گئے ٹکڑی مل گئے کہیں اور کبھارا اٹھا کے لے آتے ہیں لیکن حقیقت میں پہنچ نہیں سکتے اللہ کی ایسی دنیا ہے تو جو دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں ڈھونڈ کے اور اپنے معاملات نہیں کر سکتے ان کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ ہم چاند پر چڑھ گئے لیکن لوگ مان جاتے ہیں ان کو ٹی وی میں دکھا دیتے کہ وہ بندہ گیا چاند پر اب ان کو کیا بتائے ٹی وی والوں کو یہ تو ان کو تو وہ پتا ہوگا کوئی بھی آپ کو جس طرح ابھی صورت مہاراج بنے اسرائیل میں مہاراج کا ہم نے پڑھا اللہ تعالی نے اسمان کی بھی باتیں کی لیکن دنیا کی باتیں کیوں لایا ابھی اس میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ نبی جو کچھ کہتا ہے سچ ہے اب ہم میں سے کون چاند سے آیا ہے کہ وہ کہ ہاں چاند ایسے ہی ہے اب جو انہوں نے تصویریں بنا کر پیش کر دی میڈیا کو دے دیا یہ آدمی تھا یہ چاند پر گئے تھے اتنا پہلے گیا تھا وہاں سے یہ کیا وہ کیا لو کہ باتیں ہیں صرف ہم کہتے ہیں چاند پہ پینے جاؤ ذرا ظلم کی دیوار ڈھونڈ کے لیا کہاں پر ہے ابھی تک اس کی تلاش نہیں کی قیامت کے علامتوں میں سے کلامت یا جو ماجو جائیں گے. تو نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو کھول دے گا ان کے لیے اور پہلا دستہ ان میں سے جو جائے گا جا سمندر پر تو سمندر کے پانی کو چوس لے گا پی لیں گے اور جب پیچھے سے دوسرا دستہ آئے گا گروہ تو وہ اس کی جو پٹی ہے گارا اس کو چاٹ لیں گے تیسرا دستہ جب ان پر گزرے گا تو وہ کہیں گے یہاں جو بڑے بڑے پتھر نظر آتے شاید یہاں کسی دور میں پانی تھا اتنی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی اور صحیح بخاری کے وہ حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیات صورت مزمل کے پڑھ لی نشیبا اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنے بیٹوں میں جنتی جانوی الگ الگ کرو وہ اللہ کیسے کہاں ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جانم کے لیے نکالو تو یہ بات سن کر کے یو میج آل الدان جو بچے ہوں گے وہ برے ہو جائیں گے اتنا حفتناک خبر ہے یہ ہر ادمی کہے گا میں تو بیچ میں آ گیا تو نبی علیہ السلط نے جب یہ خبر سنا دی سابق کرام بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان لوگوں کا اللہ کا بڑا خوف تھا جانم سے بہت ڈرتے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دینے کی لی اور ایک حقیقت اس کو سامنے رکھا کہا کہ پریشان مت ہو جاؤ یہ نو سو ننانوے تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو آجوج معجوج ہے ان سے پورے ہو جائیں گے تب صحابہ خوش ہو گئے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ آئیں گے بڑے فسادی ہیں اور یہ بہت فساد کریں گے زمین کو لاشوں سے بھر دیا جائے گا بہت طویل احادیث اس بارے میں بخاری مسلم میں ان کے فساد سے زمین بھر جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک عذاب بھیجے گا گردن کے ایک بیماری ان میں واقع ہو جائے گی اسی بیماری سے وہ مریں گے اور پھر اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا ان, کو ل... ان کے لاشوں کو ہٹانے کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اونٹوں بات طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے وہ ان کے لاشوں کو اٹھائیں گے اور ان کو لے کے جائیں گے کہاں ما شاء اللہ جہاں اللہ چاہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تو زمین کو ان کے لاشوں سے صاف کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک زبردست بارش کو برسائے گا جس کے ذریعے سے زمین کو دھو لیا جائے گا اس کی بدبو اور گندگی کو ختم کیا جائے گا یہاں پر اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا رحمت من ربی فرمان غلقر نے کہا یہ میرے رب کا رحم ہے رب جب آئے گا میرے رب کا وعدہ کر دے گا اس کو ہموار گرا دے گا وکانا واد حق ہے میرے رب کا وعدہ سچا اس سے بھی اللہ تعالی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ جن کو اللہ نے مال دولت قوت دی ہے وہ اپنے مال دولت قوت کو اللہ کے دین پر صرف کرے جو لوگ اللہ کے دین پر مال دولت صرف کرتے ہیں ان کا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالی ان کی تذکرے اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا مختلف اقوال بازا نے کہا ذالقر ہاں اللہ کے رسول تھے نبی تھے اور انہوں نے استقبال کس سے کیا ہے استدلال انہوں نے کیا ہے قرآن کریم کی عنایتوں سے کہ ہم نے ان سے کہا ہم نے کہا یا ذرے تو کہتے ہیں اس سے ہم کلام ہونا وہی کے ذریعے سے یہ نبوت کی علامت ہے اور جنہوں نے کہا کہ نہیں تو وہ بھی استدلال اسی آیات سے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے بندہ تھے یہ نہیں کہ رسولوں میں سے رسول تھے استدلال ان کا بھی یہ ہے بہرحال اس کی واقعہ اور قصے میں اس کا عجز اللہ نے بیان کیا میرا عجز بندہ تھا جو بھی اس کے پاس مال قوت اور طاقت لیکن میرے حکم کا ماتحت تھا اس کے پاس ایسے اختیارات نہیں تھے جو لوگوں نے ان کے بارے میں کسی اور کہانیاں بنائی ہیں جٹے وہ ترک نہ بازہ چوڑیں گے ہم ان کے بعض باز بازوں میں یہ جی منہ جو گھس جائیں گے وہ فیبہزن بازوں میں سور <فِصُورِيه> پونگا جائے گا سور میں جمع, جمع کریں گے ہم ان کو سب, ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے جی روبرو رو سامنے فرمایا کہ یہوج اور معجوج ان کی تعداد ایک دوسرے کے اندر گسنا پھر اللہ تعالی قیامت قائم کرے گا پھر جانم کو سامنے لے آئے گا وہ جن کے انکوں میں پردے ہیں ان سے توحید و سنت سے اور وہ طاقت نہیں رکھتے سننے کے مانا اللہ نے ان کے قوت سماعت کو برباد کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ ہو گئے وہ والا سوری شاہ ان کا کیا گمان ہے کیا خیال ہے وہ اللہ کے دین سے غافل ہو گئے جیسا فرمایا قلوبنا کلو بنا فی الی ہمارے دل پردوں میں ہے اس دعوت سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے صورتحال سیزا میں فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر اللہ نے ان پر اطلاق کیا ہے سب اللہ جینا کیا گمان کیا ان لوگوں نے فرو جنہوں نے کفر کیا عبادی کی اینت تخوادی پکڑ لیا ہے انہوں نے میرے بندوں کو وہ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو مندونی میرے ماں سیوا اولیاء دوست ان نہ یقیناً تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے جانم بطور مہمان نہیں مہمان نوازی کے لیے اس کا یہ ٹھکانا ہے یہاں دیکھو غیر اللہ کی عبادت کو کرنے والے کو کیا کہا دو دفعہ ان کے اوپر کفر کا فتوا لگایا افاذ کا فرو آگے فرمایا جہنم کا یہ کون لوگ ہیں یہ مشرق ہے مشرق اللہ کے ماں سیوہ اوروں کو انہوں نے کارساز بنایا اللہ ان کے اوپر فتوا لگاتے ہیں اللہ کے عذاب سے فرما یہ نہیں بچیں گے اللہ کے بندوں کے انہوں نے عبادت کی اللہ کو چھوڑ کر سباہ میں فرمایا کام اللہ تعالیٰ ان کو جب جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ملائک سے کہ ان لوگوں نے تمہاری عبادت کی وہ کہیں گے سبحان اگا پہلا تر بھی پاکی ہے من نہیں تو ہمارا کیا تعلق رحان کم ولا تحویر پر میں کہوں ان سے, کہو سے پہلے ہم نے پڑھ لیے بنی اسرائیل میں کہ نہ یہ عذاب کو ٹال سکتے ہیں نہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں یہ تو عاجز ہے فرمائے اختیار نہیں رکھتے شفاعت کی اللہ کے ماں کو جتنا بھی یہ پکارتے ہیں سورت زخرب نے فرمایا ان کے اختیارات نہیں ہیں کل آپ فرما دیجیے کیا خبر نہ دو تمہیں جن کے اعمال نقصان میں ہے اللہ بولو کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش فی الحل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں جا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے لنگر چلاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ابھی نہ سیلانی شرک کا آڈا قائم کیا ہوا ہے اور غیر اللہ کے نام پر ہوٹلوں میں بھی وہ دیتے ہیں یہ ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں اسپتالوں میں فٹ پاتھوں پر لیکن عقیدہ ان کا کیا ہے آگے لوگوں کو کیا عقیدہ دے رہے ہیں اللہ کے ماں سیوا شرک کا عقیدہ دیتے لوگوں کو پمپلیٹ کتابیں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں کھانا کھلانا ان کو بڑا لنگر چلاتے ہیں بکریوں کا گوشت دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یو سنو نہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں ہر مشرک کا یہ گمار ہوتے ہیں اللہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے بی آیات اپنے رب کی آیتوں سے وہ کیا آئے ہیں اللہ کے کی توحید کیا آئے توحید سے منکر ہیں وہ لائن صلاح کی ملاقات کا کہاں بھی تو امال برباد ہو گئے ان کے احمد فلانزن نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا ان کا بھی وزن نہیں ہوگا جیسا کہ ثابت ہے کہ موٹے تکڑے آدمی کو جب لایا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا فرمائے نہ ان کے اعمال کا وزن نہ ان کے وجود کا غال کا جزا ان, ان کا بدلہ ہے جہنم نم ہو بیما کا فروب سبب ان کے کہ انہوں نے کفر کیا بنایا انہوں نے میرے آیتوں کو اور میرے رسولوں کو سبب مذاق ہو جو کر رہے تھے ان سے مذاق کر رہے تھے ان سے اب اس میں اگر کوئی شخص مشرق اور قیامت کو مانتا بھی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو قیامت کو مانے گا تو اس کا شرک قبول ہو جائے گا اس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے مشرقین کا اور ان مشرقین کے عقلی میں بہت بڑا فرق ہے کیا فرق ہے بھائی؟ کہتے تھے وہ اس وقت مشرقین کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہم قیامت کو نہیں مانتے ایزا متنا ونہ تراون ابوجا حل کے بارے میں ہے کہ وہ ایک اڈی کو لے کے آیا نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو ہاتھ میں یوں دبا رہے تھے چورے چورا ہو رہا تھا کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ زندہ کرے گا اس قرآن کو وہ نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے جی یہ سارے بات اپنی جگہ لیکن قرآن نے مطلق جو شرک کے بارے میں بتایا کہ وہ میو شرک بل رم اللہ جن اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتے نا ہم کہتے ان مشرقین کے عقیدے میں ان مشرکین کے عقیدے میں اس لحاظ سے فرق ضرور ہے کہ یہ قرآن کو کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ کہتے ہیں رسول کو ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم عقیرت کو مانتے ہیں ایمانیات پر ایمان کا کر دیں لیکن ایمانیات میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہے توحید جس کے ارد گرد پورا ایمان گم رہا ہے اس عقیدے کا انہوں نے انکار کیا ہے توحید کو چھوڑ دیا تو ایمانیات سارے برباد ہو گئے لہٰذا ان میں ان میں فرق ہونا اور بات ہے اور سزا کے اعتبار سے اکٹا ہونا اور بات ہے اس پچھلے کے جانب میں یہ تین طبقے جائیں گے نا کافر منافق اور مشرق اب جانم سب کے لیے ہو گیا مستقل اب ان ان میں اندر ان کے طبقات الگ الگ ہیں تو بھلے ہزار دب ہو اس پر ہمارا کیا اعتراض لیکن یہ عقیدہ قرآن نے ہم کو دیا ہے کہ مشرق کے لیے ابدن جانم ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں. اللہ کے ایتو کے اور یہ ان کی سزا ہے ان ال لدینا بے شکو جنہوں نے ان کے کے باغات بنائے ہیں خالدین اب بھی ہمیشہ رہیں گے اس میں لائبو ناخے والا نہیں چاہیں گے اس سے جگہ بدلنا تحویل نہیں چاہیں گے کیونکہ وہاں سے انسان گھر بدلتا ہے کہ جہاں تنگ ہوتا ہے وہاں سے انسان منتقل ہوتا ہے جہاں تنگ ہوتا ہے لیکن جہاں ہر ایک دن ان کے لیے خوشی کا دن ہو ہر ایک دن ان کے لیے نیامتوں کا ایک نیا دور چل رہا ہو تو وہاں سے وہ کیسا کہے گا کہ مجھے یہاں سے منتقل کرو نہیں کوئی بھی بندہ اللہ کی ان نیامتوں میں داخل ہونے کے بعد نہیں چاہے گا کی کسی اور کی طرف وہ چلے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنتیوں کو ایسے پرندے دیے ہوں گے ان پرندوں کے اوپر بیٹھ کر کے وہ سفر کریں گے پرندے پر بیٹھا ہوا ہے جہاں جہاں پرندہ اڑتا ہوا اس کے خواہش کو پورا کرتے ہیں. جہاں سے اڑ کر وہاں جائے وہاں سے اڑ کر وہاں جائے کیونکہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا نا. ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع زمین دے گا آخری جنتی کے لیے دنیا سے دس گنا زیادہ زمین اللہ دیتا ہے تو جب اتنا وسیع زمین ہے تو اس میں چلنا پھرنا بھی تو چاہیے نا تو چلنے پھرنے کے لیے وجود بھی بڑھا دیا تو چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو ایسے جہاز دے دیے کہ وہ پیٹرول کے بغیر جاتے ہیں نا پرندے ان پرندوں پر بیٹھ کر وہ سفر کریں گے جہاں چاہیں گے وہ اوڑھ کر لے جائیں گے ان کو تو ایسے جگہ سے نکلنا کون چاہے اللہ کی قوت اور طاقت ہے جو اللہ نے کلموں کے پانی ربی رب کی کی لکھنے کے لیے تو ختم ہو جائے سمندر خبل اس سے کہ ختم ہو کلمات مانا اللہ کی تعریف بِمِثْلِهِ مَدَدًا لے آئے اس جیسے اور سمندر بطور امداد اور جیسے لقمان نے درخت وہ کلمے بن جائے اور سمندر کے بجائے سات سمندر اور لایا جائے اللہ تعالی کی کلمات کو لکھنے کے لیے تو زمین کی یہ تمام درخت قلم کی صورت میں ختم ہو جائے اور وہ سات سمندر سیائی کی صورت میں ختم ہو جائے لیکن ماں نفیدت کلیمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ کا تعریف جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے اب اللہ کی کلمات کے اللہ نے کس انداز میں بیان کیا ہے نا لیکن مشرقین کے زمان پر آپ دیکھیں گے وہ اللہ کی تعریف نہیں کریں گے جب بھی وہ تعریف کریں گے کسی مردے کے کریں گے جب بھی وہ تعریف کریں گے تو غیر اللہ کے کریں گے اس کی بڑی بڑی وہ باتیں کریں گے اللہ کی تعریف کی باری آئے گی تو کوئی تعریف کرے گا تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب کیوں تنگ ہو جاتے ان کے سینے چہروں پر ان کے بل آ جاتے ہیں قل آپ فرما دیجئے دیجیے ان بشرم یقیناً میں تو بشر ہوں تمہارے طرح یو ہاں وہی کی جاتی ہے میرے طرف انکم اللہ اِلَاهُ یقین اللہ محبود تمہارا محبود ایک ہی ہے ایک ہی محبود فَمَنْ كَانَ يَرْجُ اپنے عَمَلًا تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے عبادت اور نہ شریک تیرا اپنے رب کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی ایک کو اب اس میں اعلان کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دو کہ میں تمہاری طرف بشر ہوں بشر میرے طرف وہی وہ کی جاتی ہے یہاں پر انہوں نے مانا کیا ہے احمد رضا خان نے کل آپ فرما دیجئے ان نہ بے شک ماں آنا نہیں ہوں میں بشر بشر ماں کو الگ کیا ہے کل آپ فرما دیجئے ماں آنا نہیں ہوں میں بشرون بشر مس تمہارے طرح کیوں نہیں ہوں بشر کہتے یو ہائے مجھے وہی کی جاتی ہے ہم کہتے آگے بھی پڑھو آگے کیا پڑھنا چاہیے پھر انا اس کو بھی الگ کرو نا ان نما علاحکوم یہ سفر ہو نا انما اللہ حکم کو الگ کرو بس بات ختم ہو جائے تاکہ کسی کو تمہارے کفر میں کوئی شک باقی نہ ہو ابھی تو پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں نا حالانکہ وہ گندا نظریہ شرک جو اس نے اجم میں پھیلایا ہے وہ کام نہ یہود کر سکتے نہ نسورا کر سکتے جو شرک انہوں نے پھیلایا قرآن کے مقابل قرآن کے گندے تعویلات اب یہاں آپ دیکھیں کتنا گندا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو بدل دیتے ہیں کہ معنی بدل دیتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ یہ اعلان کرو کہ میں تو صرف اور صرف تمہاری طرح بشر ہوں مجھے وہی وہ کی جاتی ہے اور میں یہ مسئلہ اصل میں لے کر آیا ہوں کہ اللہ حکم اللہ واحد تمہارا الہ ایک ہے ایک اب جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں فرمایا فل یا عمل وہ عمل کرے عمل صالح عمل صالح کیا ہے جو توحید پر بنا ہو اتباع رسول کے ساتھ ہو اور عمل کا کرنے والا وہ مخلص ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا ہوں اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے ورنہ عمل اس کا برباد ہو جائے گا سورت کا خلاصہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب بکاب کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے اس کے بعد نمبر دو مسا علیہ السلام علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے نمبر تین ذلقرنین کا واقعہ تفصیل سے نمبر چار اللہ تعالیٰ نے زہد کی دی کہ دنیا سے بے بےرخبتی کرو دنیا کی یہ رونق ختم ہونے کا ہے اس طرح تمہاری جوانی تمہاری یہ قوتیں ختم ہو جائے گی اور نتیجے میں دنیا والوں کے لیے بدلا بہت خراب نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خبر دی اللہ تعالیٰ نے مشرقین نے عالیہ بنائے ہیں اللہ کے بندوں میں سے انسانوں میں جنوں میں ان کی بندگی کرتے ہیں باقاعدہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کا عجز بیان کیے وہ کمزور تھے وہ تمام باتوں میں چاہے وہ مصعل سلام تھے خضر علیہ السلام تھے دلقرمین تھے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے کانے میں اللہ کا محتاج مدد میں اللہ کا محتاج کسی سے ملاقات میں اللہ کا محتاج اور سفر کرنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج کشتیوں میں جانا کھانے کا طلب کرنا بوکا رہنا یہ سارے اللہ کے محتاجی کے علامات لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے ہیں وہ عابدین ہیں معبودین نہیں ہیں سرت مریم ماقبل کے ساتھ کا تعلق پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی شبہات کو دفع کیا تو اس صورت میں اللہ ان کی اور شبہات کے جوابات دیتے ہیں. نمبر دو پہلے اللہ تعالیٰ نے صالح بندوں کا ذکر کیا کہ وہ اعمال کیا کرتے تھے لیکن وہ عالم الغیب نہیں تھے صالحین لوگ تھے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اور ترقی بیان کی کہ ہاں اس میں انبیاء کا ذکر ہے مریم کا ذکر ہے یہ بھی عالم الغیب نہیں تھے نمبر تین سورج مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا